شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق تابعین ان کو جواب دے دیں گے یا نہیں جب وہ جواب دے دیں گے لیڈران کرام بابوانزام تو آپ میں سوچیں گے کہ سب لیڈروں کا بڑا لیڈر سب سرداروں کا بڑا سردار اس کی بارگاہ میں جائیں وہ شیطان ہے کیا کہ حضرت صاحب آپ سرداروں کے سردار تھے گمراہی کے اندر لیڈروں کے بڑے لیڈر تھے آپ کرم فرمائیں کچھ سمجھے جی اس کی خدمت میں جائیں گے تو دار علماء لکھتے ہیں کہ نہ گرو کام آئیں گے نہ گرو گھنٹال کام آئے گا آپ گرو کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں گرو گنٹال کی طرف جا رہے ہیں سارے کام ہوگا باد الحق یہاں لکھ لو جی شیتان کا لیکچر کالج میں لیکچر نہیں دیتے دیتے سبھی اے شیطان کا لیکچر دیکھو کیا کہے گا جی گرو گنٹال کہ بے شک اللہ نے وادے دیے تھے تم کو سچے خدا کے جتنی تھے سارے کیا تھے, کیا تھے بھائی اور وعدے دیے تھے میں نے تم کو بھی پس خلاف کہا تھا میں نے تم کو میرے وعدے سارے کیا تھے جھوٹے تھے خلاف وما کان علی علیکم من سلطان اور نہ تھا میرا تمہارے اوپر کچھ زور سلطان کا من کیا اور میرا بھی زور بھی نہیں تھا اللہ دم مگر یہ کہ بلایا تھا میں نے تم کو میں نے سیٹی ماری تھی کہ ٹی وی کا ڈرامہ کیا ہے اچھا چل رہا ہے ادھر سے اذان ہو رہی تھی تو میری سیٹی پہ آگئے گئے اذان کی طرف نہیں گئے مگر یہ کہ بلایا تھا میں نے تم کو گناہ کی طرف بس تو تم لی بس کہا مانا تھا تم نے میرا بس نہ ملامت کرو تم مجھ کو ساری کی ساری لیکن ملامت کرو اصل اپنے نفسوں پہ آپ ساری ملامت مجھ کو نہ کرو اپنے ملامت مل کرو سارے نفسوں پہ ما آنا بھی مست رہی نہ میں تمہارا مددگار وہ ماں ان تم مستریا نہ تم میرے مددگار تو گرو گنٹال صاحب جواب دیں گے یا نہیں تو کہیں گے تم نے مجھے خدا کا شریک بنا لیا تھا بھائی شیطان کو لوگ خدا کا شریک کیسے بناتے ہیں شرک کراتا کون ہے کوئی شیطان نہیں کراتا شیطان ہی اکساتا ہے تو لہذا خدا کی فرما برداری نہ کی اور شیطان کی فرما برداری کی اس کا کہا ہمارا شرک کے انداز تو خدا کا شریک نہ ہے شیطان کو تو کہے گا میں بالکل منقر بیزار اس چیز کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں منقر ہوں بےزار میرا کوئی تعلق نہیں میرا دیکھو اینی تو بے شک میں منقر ہوں بیزار ہوں دونوں معنی کیے جاتے ہیں اس چیز کا کہ شریک ٹھہرایا تھا تم نے مجھ کو پہلے سے اب بات ہی سمجھ نہ ان ظالمین واقعی ظالم ان کے لیے ضابط دردناک ہوگا تو گرو گنٹال صاحب جواب دیں گے یا نہیں جن کے ساتھ بشارت داخل کیے جائیں گے مومن جن چنات سلام آپس میں ان کا توحہ کیا ہوگا سلام علم تارا تمثیل تو, ہی تمثیل تو ہی فرمایا ہیں دو ایک کلمہ ہے توحید کا اس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ کیا ہے خبیصہ شرک کا کلمہ ان دو کی مثال سمجھو کلمہ طیب کی مثال ایسے ہے کہ جیسے درخت ہو کھجور کا کس کہتی؟ خجور کا جی کھجور کا درخت کہ اس کی جڑیں بھی مضبوط تنہ بھی مضبوط کی طرف جا رہی ہیں اور یہ درخت ایسا ہو کہ ہر موسم میں پھل رہا ہو پل رہا ہو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے نا اس کی جڑیں مومن کے دل میں مضبوط ہے وہ اعتقاد کیا مومن کے دل میں جڑیں مضبوط ہیں کیا ہے اطقا توحید کا اور اعمال صالحہ اس کے کیا ہیں شاخ ہیں اور وہ ثمراٹ کس کا دے رہے ہیں کا سمرات دے رہے ہیں اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایسے ہے جیسے ہنزل کا پودا ہنزل کو فارسی میں عربی میں ہنزل کہتے ہیں پنجابی میں کوڑ تما کہتے ہیں قوڑ تما اردو کے اندر میں نے دیکھا طب کی کتاب میں اندرائن کہتے ہیں اس کو اندرائن یہ چھوٹا خربوزہ ہو نا چھوٹا خربوزہ اس کی طرح ہوتا ہے حسین جمیل ہوتا ہے لیکن بے حد زہریلا ہوتا ہے وہ ہنجن کورتما اور اس کا پودا جو ہے نا بالکل اتنا ہلکا ہوتا ہے نا ایسے کرو اور وہ جاتا ہے یہ بات سمجھ یا نہیں سمجھی دیکھو حضرت تمسیل توحی نہیں جانتا تو کیسے بیان کہ اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی ہیہ کا شاہ جراتن طیبا تن ہی مقدر ہے کلمہ طیبہ مثل درخت پاکیزہ کے ہے کہ جاڑ اس کی مضبوط ہے اصل من جاڑ و فرو حافظ فرمن شاخیں جاڑ کی مضبوط ہے اور شاخیں اس کی محفوظ ہیں اونچائی میں یا سما کا من کیا کرو گے اونچائی جو چیز بالا ہے اس کو سما کہتے ہیں اور اس کی شاخیں محفوظ ہیں اونچائی میں توتی اوکل دیتا ہے پھل اپنے ہر فصل کے اندر یا ہین کا من ہر وقت نہ کرو کیا ہر فصل جب موسم آتی ہے تو اس وقت پھلتا ہے نا دیتا ہے پھل اپنے ہر فصل کے اندر اپنے کے حکم سے اور بیان ہے اللہ لوگوں کے اُرے تاکہ وہ سمجھے اور تمصیل شرک آگے لکھو پہلے تمصیل توحید اب تمسیل شرک اور مثال کلم خبیصہ کی کلم شرکا مصر درخت خبیس کیا ہے کہ ہنزل کلو نیچے کور تمہ کہ اکھیل لیا گیا اوپر زمین کے وہ جلدی اکھڑتا ہے مال ہا من کرا نہیں واسطے اس کے کرا اے جہاں خربوزے لگے ہوئے ہیں وہ تو دیکھیوں نہ آپ نے فصل خربوزے کی وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ایسے کرو وہ کٹ جاتے کو تنے مضبوط نہیں ہوتے جو سب اللہ الزین بالکول ثابت کلمہ طیبہ کا ثمرہ کلمہ طیبہ کا ثمرہ بھائی کلمہ طیبہ کا اعتقاد مضبوط ہو اس کے مقتضا پہ عمل کیا جائے تو انسان زندگی کے اندر بھی اس کی پاکیزہ زندگی گزرتی ہے اب دیکھو سارا دن قرآن پڑھتے تو یہ پاکیزہ زندگی نہیں زندگی پاکیزہ قبر کے اندر بھی عذاب سے علی بچ جاتا ہے قیامت بھی اچھی ہو جاتی ہے ایک کلمہ طیب ثمرا ثابت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین کو ساتھ برکت کلمہ طیبہ قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے ثابت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنین کو ساتھ برکت کلمہ طیبہ کے دنیاوی زندگی کے اندر بھی آخرت ثمرہ قبر قال ابن عباس نازرت حاضل فی عذاب القبر ابن کثیر آخرت قبر ہے ظالمین کلمہ خبیصے کا ثمرہ کلمہ خبیصے کا ثمرہ اور گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالمین کو اور کرتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں علم الم ترزین یہ واقعہ نمبر کتنی دی؟ پنجم اور تخویف اخروی نمبر تین بھائی دنیاوی تو دو آ گئے نا اور تین اخروی رو دو اور تین پانچ ہو گئے یہ علم تارا یہ تخویف و ہے اہل مکہ کے لیے اہل مکہ کی نہ یہ بھی لکھ لو اہل مکہ کی نہ کیا نہیں دیکھا تو نے ترا ان لوگوں نے جنہوں نے تبدیل کیا ہے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ خدا کی نعمت پہ شکر کرنا تھا یا کفر کرنا کیا کرنا تھا تبدیل کیا اللہ کی نعمت اللہ نے نعمتیں دی اب تم مکے میں رہتے ہیں واہل قوم اور نازل کیا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہلے ان کا جرم ہے زلال واہل قوم یہ دوسرا جرم ہے اضلاع خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا واہل جرم نمبر دو اجلال اچھا جی آگے جہنم بدل ہدار البوار سے گھر حلاتی کا کون سا ہے جی جہنم داخل ہوں گے اس کے اندر اور برا ہے ٹھکانہ و جال اندادہ بیان کفر ادھرتا نا کہ بدلو نعمت اللّہ قفران وہی بیان قفرائے اور تجویز کیا انہوں نے اللہ کے لئے شریک لے ذلو یہ بیان ازلال ہے تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے کوئی آ فرما دیجئے مزے اڑا لو بے شک لوٹنا تمہارا کرو آگ کیا ہے کلئی عبادی یہ کفار کے مقابلے میں مومنین کو تلقین شکر آ فرما دیجئے مومنین کو اے میرے پیارے بندے جو ایمان لائے قائم رکھے نماز کو خرچ کریں اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو کہ تلقین شکر ہے پوشیدہ زائے پہلے اس سے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ ہوگی خرید فروخت اس کے اندر اور نہ کو دوستی فائدہ دے گی اللہ اللہ دلی لکڑی نمبر تین اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اتارا آسمان سے پانی پس نکالے بس وب اس کے پھل واسطے رزق کے بس خرا رکھ مل پھول بھائی سخرہ کے دو معنی کر سکتے ہو یا یوں معنی کرو کہ اپ اپنی قدرت کے تابق کیا یا ہمارے تابق کیا اپنی قدرت کے کی تابعت یا واسطے نفے تمہارے کے قسطوں کو یا دوسرا معنی آسان ہے کہ کام میں لگا دیا سخر منع کام میں لگا دیا تمہارے نفے کے لیے کشتوں کو تاکہ جا دریاؤں کے اندر اللہ کے کم سے اور کام میں لگا دیا واسطے تمہارے نہروں کو اور سخر الکم اور کام میں لگا دیا تمہارے نفع کے لیے لام نفے کیا ہے سور چاند کو جو ہمیشہ کرنے والے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے جو تھے نا یہ فلاسفہ کہتے تھے کہ سورہ چاند نہیں پھرتے سور چاند نہیں پھرتے صرف زمین گھومتی ہے لیکن اب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ معرف القرآن کے اندر حضرت مفتی اعظم نے لکھا ہے فی فلاک یسما صورتم بیاہ کے اندر کہ اب یہ جدید فلاسفہ مانتے ہیں کہ سورہ چاند پھر رہے ہیں بس بات تو ان کی اونٹ پٹنگ ہوتی ہے مولانا رومی فرماتے ہیں پائے اس دلالیاں ہوتے ہیں لکڑی کے پاؤں دیکھے وہ بہروپی آتے تھے پہلے زمانے میں آج کل پتہ نہیں آتے نہیں وہ لکڑی کے بڑے بڑے پاؤں بنا لیتے تھے باندھ کے اور اوپر ہاتھے ایسے اور لوگوں سے پیسے بھیج مانگتے اور لکڑی کے پاؤں کیا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں طاقتور تو مولانا رومی فرماتے ہیں ان کے پاؤں لکڑی کے پاؤں کی طرح ہیں کمزور آج کا لکڑی کے پاؤں تو نہیں تو پلاسٹک کے پاؤں ہیں نا ہاں یہ بھی کمزور ہے یا ٹھیک ہے تو مالانا سنا پائے استدلالیاں چوبیں ببات پائے چوبی سخت بے تمکی ببات آج کا لوگوں کو سمجھاؤ تو پائے استدلالیاں کیا پلاسٹک کہتے ہیں پلاسٹک کہو تو بات لمبی ہو جاتی مختصر کرو پے کی جگہ پی لگا دو انگریزی میں مخفف پلاسٹک پائے, اس سے پی ٹی ہم پائے پی ٹی سخت بے تمکی بوات کیسے حضرت آپ انگریزی کے ماہر ہیں یہ چندری زبان کو کہیں بلے بول گا ڈاکٹر صاحب اور میں ہیں جکما نام ہم دشمنا ہیں یہ سوال کے لیکن مجبوراً ہمیں بھی بکواس کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی <تصفح> تو سمجھانے کے لیے ان کو یہی کہہ دو پائے استدریاں پائے پیٹی سخت بے تمکین بواد تمہارے پاؤں کیسے کی اس کے ہیں جی پلاسٹک کے ہیں کمزور ہیں اچھا جی میرے محترم کہاں پہنچ گئے بس خرکم اللہ اور مسخر کیا تمہارے نفع کے لیے رات کو دن کو اور دیا تم کو ہر وہ چیز جو مانگی تم نے اللہ سے لیکن نیچے لکھو مناسب تمہارے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہو دے دیتے ہیں لیکن مناسب حال اور دی تم کو ہر وہ چیز جو مانگی تم نے اس سے مناسب حال تمہارے وائن تو مطلب یہ تو نمونے تھی مشتے نمونہ ازروا وقت اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں احاطہ کر سکتے تم ان کو واقعی انسان بڑا بے انصاف ہے نا شا کر اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا واحذیم دلیل نقلی نمبر دو دلیل نقلی نمبر دو جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے آئے میرے پروردگار اجعل جال دعا نمبر ایک کر تو اسی شہر کو امن والا اب امن والا ہے یا نہیں وہ جنوبنی دعا نمبر دو اور دور کر دو مجھ کو اور میرے سلبی بیٹوں کو اس سے کہ پوجا کریں ہم بدھوں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسعق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کی تھی پوجا نہیں کی تھی بعد میں تو چلے گئے شیرکا گیا اور دور رات مجھ کو میرے سور بیٹوں کو یہ کہ پوجا کریں ہم بتوں کی دعاسانی ہے اے میرے پرور بے شک ان بتوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو اور بت گمراہ کرتے ہیں شیطان گمراہ کرتا ہے کہ نسبت سبب لکھو کیونکہ بہت سبب بنتے ہیں نا گمراہی کا تو سبب کی طرح نسبت ہے جیسے امبت ربی اور ربیع کہتے ہو شفت طبیب المریضہ کہتے ہو گبراہ بہس کا منطب یعنی پر جو شخص میری اتباع کرتا ہے وہ تو مجھ میں سے ہے یہ طلب شفاعت ہے میں اس کی سوارش کروں گا پر جو شخص میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے وہ من آسانی اور جو میری بے فرمانی کرے گا اس کے لیے میں طلب ہدایت چاہتا ہوں کہ تو ہدایت پہ لے آ کیونکہ تو عقورحیم ہے مومن کے لیے طلب شبا اور جو بے فرمانی کرتا ہے اس کے لیے طلب ہدایت کی ہدایت پہ لیا ربنا دعا نمبر تین حضرت ابراہیم بٹھلا گئے یعنی اپنی بی بی کو بی بی بیہ کو اور کس کو حضرت اسماعیل کو اسی مقام پہ بٹھا گیا جہاں بیت اللہ ہے اب بھی وادی ہے بیت اللہ نیچے ہے نا گہری جگہ ہے وادی کے اندر بٹھلا گئے کوئی پانی نہیں تھا کھیتی نہیں تھی انسان تک نہیں تھا بالکل جنگل جنگالی جنگل اللہ کے سارے بٹھلا گئے خدا کا حکم تھا کیونکہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا تھا ہے نہیں گھر پہلے سے تھا تو طوفان نوح کے اندر گیا ختم ہو گیا تھا اس کو آباد کرنا تھا ورنہ پہلے سے تھا دیکھو, دیکھو دیکھ. یہ بات سمجھی نہیں خدا کا گھر تھا طوفان نوح سے گیا گر گیا اللہ کا منشا یہ تھا کہ میرے اس گھر کو آباز کیا جائی درشار قائم ہو تو اس کے لیے خدا حکم ہوا کہ براہ علیہ السلام کو بٹھلا جاؤ دیکھو جی دعا نمبر تین اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے بسائی بسائی جانتے ہو ٹھکانہ دیا بسائی بعض اولاد اپنی ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں نزدیک گھر تیرے کے معلوم ہوا کہ وہاں گھر تھا اس کے آثار تھے چاہے مکان نہ بھی تھا نزدیک گھر تیرے کے جو کہ معظم ہے ربنا علیہ کی مسلات اے ہمارے پرور دگار کیوں ٹھہرایا تاکہ قائم رکھے نماز کو پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ مائل ہوں تراف ان کے اب ہم سب کے دل مائل ہیں یا نہیں محبت ہے آباد بھی کیا ان کو اور رزق دو ان کو پھلوں کا تاکہ وہ شکر کریں دعا نمبر چار اے ہمارے پردا بے شک جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان الحمدللہ یہ شکر ہے شکر نیام سابقہ شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا واسطے میرے بڑھاپے کے اندر اسماعیل بھی اسعق بھی بے شکر میرا سننے والا ہے پکاروں کا رب جال نہیں دعا نمبر کتنی جی یہ جال جو ہے نا یہ دوامی ہے امار دوامی ہمیشہ کے لیے اے میرے پروردگار ہمیشہ رکھ تو مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا یہ نہیں کہ ابھی بنا نماز تو پہلے سے پڑھتے تھے ہمیشہ رکھ تو مجھ کو قائم کرنے والا وہ مین ضروریاتی اور میری اولاد سے بھی چنانچہ من تبیض جو کہا تو بعض اولاد قائم رہی اس کے اوپر اے ہمارے پروردگار قبول کر دعا میری کو یہ اثر میں دعای رب نق پھر یہ دعا نمبر کتنی ہے جی شی اے اللہ بخش واسطے میرے میرے ماں باپ کو تو والد کے لیے جو کہا پہلے پڑھ چکے ہو نا اس کی زندگی میں دعا کرتے رہے لیکن فلم طبح اللہ ادو اللہ تبرہ میں بیدار ہو گئے اے اللہ بخش میرے اور میرے ماں باپ کو اور باقی مومنین کو جس طرح قائم ہوئی صاحب بلاتہ سبند اللہ حافظ یہ واقعہ نمبر کتنی ہے جی شے اور تخویف اخروی نمبر کتنی چار کیونکہ دو تو تخویف دنیا بھی تھے اور نہ گمان تو اللہ کو حافظ اس چیز سے کہ کرتے ہیں ظالم سوائے اس کے نہیں موخر کرتے اللہ ان کو اس دن کی طرف کہ پھٹی رہ جائیں گی بیچ اس کی نگاہیں پھٹی کا منہ کھلی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی بیچ اس کی نگاہیں بہت دوڑنے والے ہوں گے کس کی طرح دوڑنے والے ہوں گے او سور اصرافیر ہوگے نا اصرافیر سور پھونکے گا تو سارے قبروں سے نکال کے دوڑیں گے یا نہیں دوڑنے والے ہوں گے ترب پکارنے والے تھے مک نہیں اونچا کرنے والے ہوں گے سر اپنے نہ لوٹے کی طرف ان کے نگاہ ان کی بھائی جو آدمی حیرت میں ہوتا ہے نا تو ایسے ایسے, ایسے سمجھے؟ پریشان ہو جاتا ہے نہ لوٹے کی طرف ان کے ان کی اور دل ان کے بدواس ہوں گے ناس فریض خاتم وال اور جراۃ لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان کے پاس عذاب اس عذاب کے متعلق دونوں احتمال ہیں عذاب دنیاوی بن سکتا ہے عذاب اوخروی بھی علامہ عثمانی ملک ہے پس کہیں گے ظالم اے ہمارے رب موخر کر دے ہم کو ایک میاد کری تک قبول کریں گے ہم ترئی دعوت کو تیرا کہا مانیں گے اتباع کریں گے کس کی رسول کی یعنی لہن لہن ان کو کہا جائے گا کیا نہ قسم اٹھاتے تم پہلے دنیا کے اندار پہلے بھی تو اٹھاتے تھے اگر عذاب اخروی ہے تو قسمیں اٹھاتے تھے دنیا کے اندر اور عذاب کیا ہے دنیا بھی ہے تو اس عذاب سے پہلے تم قسمیں اٹھاتے تھے کیا نہ قسمیں اٹھاتے تم پہلے سے کہ نہیں واسطے تمہارے ٹلنا کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے وہ فی تم فری مساق اسباب لکھو اسباب تسلیم باس قیامت کے ماننے کے اسباب بھی تمہارے سامنے تھے اسباب تسلیم باس و سکن تم فی مساق نیل یہ سبب نمبر ایک یہ مشرق کافر لوگ جو تھے جو پہلے قوم آج سمود قوم لود ان کی بستیوں سے گزار کرتے تھے یا نہیں تو عبرت کے لیے ٹھہرتے تھے اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے یہ عذاب میں آ گیا فرعون تو ان کے گھروں میں بھی ٹھہرے رہے یا نہیں تو فرمایا ان ظالموں کے گھروں میں ٹھہرے بسے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تم کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تم بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے یہ بات سمجھ ہی نا ہا. اسباب تسلیم باس کے کیا آنی ہے خدا کا عذاب آئے گا اور ٹھہرے تم بیچ مساکن مکانات ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ اور نمبر دو و طبعانہ رقوم اور واضح ہو چکا تھا واسطے تمہارے کہ کیسا معاملہ کیا تھا ہم نے ساتھ ان کے وہ ذرب امثال۔ اور بیان کی ہم نے واسطے تمہارے سب قصے یہ نمبر تین یہ تینوں چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ عذاب سے تم بچ نہیں سکتے نہ عذاب دنیاوی سے نہ عذاب و سے واقع ماکار ثباب تعظیم ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ان پہ عذاب کیوں آیا پہلے لوگوں پہ اور تاکہ تدبیریں کی انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں مکرہ بڑی بڑی تدبیریں اور اللہ کے سامنے تھیں ان کی تدبیریں دین کے خلاف انبیاء کے خلاف مکرو ہوم کہ ان کو پہلے نافیہ بناؤ اور نہ تھی تدبیریں ان کی اتنی تاکہ ٹل جائیں ان سے پہا تدبیریں تو کرتے تھے دین کے خلاف اسلام کے خلاف لیکن اتنی تدبیریں نہیں تھے کہ پہاڑوں کو ان قید شیطان کانا ضعیفہ کمزور ہو جاتی ہے نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ ان کو بمانے انہ کرو پہلے ان کیا تھا نافیہ اب بمانے انہ کرو گے نا تو لے تضولہ کے بجائے لا تزول پڑھو گے یہ بھی کراط ہے لام کے ذبر کے ساتھ اور تحقیق تھیں ان کی تدبیریں اتنی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ پھر ان کی تدبیروں کی عظمت کا بیان ہے کہ دین کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی تدبیریں تھیں لیکن اللہ نے ان کی تدبیروں کو ختم کر دیا فلاں سب اللہ یہ واقعہ نمبر ساتھ ہے اور تخویح نمبر کتنی پانچ پل نغمان کر تو اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے واد کا رسولوں سے بے شک اللہ غالب ہیں صاحب بدلے کے ہیں یومت و بدل جس دن تبدیل کی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے تبدیلی کہ نہیں کو ذاتن یا وصفن ذاتن یا وصفن زمین کی تبدیلی ذاتن کیسے ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی زمین ایسی ہوگی جیسے چاندی ہوتی ہے کیا چاندی ہوتی ہے تو پھر زمین نہ تبدیل ہوئی اور وصفاً ایسے کہ زمین یہی رہ جائے اور اس زمین کے درخت ٹیلے پہاڑ سب کیا کر دیے جائیں ختم کر کے چٹیال میدان کر دیا جائے تو یہ تبدیلی کا ہوئی وسفن دونوں اعتماد ہیں جیسن کے تبدیل کی جائے کہ زمین سوائے زمین کے اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی تبدیل ہو گے اور تبدیل ایسے کہ ہر چیز خدا کے سوا فنا ہے جب اللہ کے سوا ہر چیز فنا گئی تو آسمان زمین فنا ہو گئے یا نہیں یہ بھی فنا ہوں گے ان کی جاوجہ دوسرے ہیں کہ یہ ہے خدا کے سوا ہر چیز فنا ہے سمجھے کیا اور آسمان بھی وہ اور پیش ہوں گے آگے اللہ کے جو ایک ہے غالب ہے بر المجرمین مجرمین کی رسوائی اور دیکھے گا تو مجرمین اس دن جکڑے ہوئے زنجیروں میں اسفاظ معنی زنجیر جکڑے ہوئے زنجیروں میں شرابیلومن کاتران کرتے ان کے روحن گنداک سے ہوں گے کرتے بابا یہ قمیص کرتے ان کے کاتران کا مانا روحن گندک بھائی پیزاب گندک جانتے ہو شہر میں ملتا ہے تیزاب گندھک پھر وہ تیزاب گندھک تم اپنے وجود کو مارو نا تو ایسے تھوڑا سا ایسے ماچس لگاؤ تو تمہارا سارا وجود کیا جال جائے گا کیونکہ تیزاب کو تو زیادہ پکڑتی ہے نا آ, تو یہ کرتے جو ہوں گے نا تیزاب گندھک کے کرتے کا مانا ایسے نہیں کپڑوں والا کسی ایسے کپڑے ہوں گے قمیض نہیں مطلب یہ کہ ان کے وجود پہ کیا لگایا جائے گا تجاب گندک ہوگا سارا یہ کرتا گیا آگے سمجھ ایسے مالش ہوگی کرتے ان کے تجاب گندک سے گے یعنی اس کی مالش ہوگی اور ڈھامپ لے گی ان کے منہ کو آگے الا بال تاکہ دے اللہ ہر نفس کو اس کی کبائی کا بے شک اللہ جلدی حساب لیں گے چاہے کائنات جتنی ہوگی اللہ کے آتے کو کوئی دیر نہیں حاضہ بلاغ للناس میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر کتنی مضامین ہوتے ہیں چار نا یہ چاروں کا خلاصہ چار مضامین اچھا جی مضامین صورت کا خلاصہ حاضہ بلاغ للناس یہ صداقت قرآن بھی ہے اور اس بات رسالت بھی ہے یہ قرآن پاک تبلیغ ہے واسطے لوگوں کے لے یومن و بہی عبارت مقدر ہے لے یومن بھی تاکہ کہ ایمان لائیں تو جب صداقت قرآن آ گئی تو اس بات اشارت آ نہیں تو قرآن حضور کا کیا ہے بھائی حضور کا موجہ نہیں لازم ملزوم ہے وال یون ذری یہ قیامت ہے اور تاکہ کہ ڈرائے جائیں ساتھ اس کے والد یعلمو اور تا کہ جانما ہو واحد یہ توحید آ ہے نہیں کہ سوائے نہیں وہ معبود ایک ہے اور تا کہ سمجھ حاصل کریں صاحب بکال کے چارے مضامین آ ہیں بھائی ہمارے ایک دوست تھے ظاہر پیر میں بڑے اللہ کے ولی تھے نیک تھے ان کی وفاق ہو گئی ہے تو انہوں نے تو مجھے مجبور کیا کہ جنازہ تم پڑھاؤ اللہ کے نیک بندے تھے بہت لیکن میں نے حضرت صاحب کے ذمہ لگایا دین پر شریف والوں کے کہا انہوں نے میرا کہا مان لیا وہ جنازہ پڑھا ہے. میں نے کہا اگر وہ نہیں جاتے تو پریشان ہوں گے میں نے کہا میں آپ سے اچھا آدمی آپ کو دیتا ہوں تو حضرت نے جنازہ پڑھایا تو دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کا اپنے جوار رحمت میں جگہ دے الحمد للہ و۔ العمین وسلام وسلم اللہ صلاح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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اسلحی بیانات شہید <سلام> <سلام>